آج جمعرات کا دن تیرہ سپتمبر دو ہزار ہے یہ ریڈیو اردو کی آزمائشی نشریات ہیں خبروں کا آغاز دنیا کی منفرد صف اول کی انقلابی منظم اور متحرک تنظیم بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یعنی بی ایس او آزاد کے بیان سے بلوچ نسل کشی پر میڈیا کی خاموشی صحافت کے اصولوں کے منافی ہے بی ایس آزاد بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ سی پی جی کے خصوصی رپورٹ کو سراہتے ہوئے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان صحافت کے حوالے سے محل ترین خطہ ہے اس رپورٹ سے پاکستان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے عیا ہو چکا ہے ریاستی عسکری ادارے سچائی پر سینسر لگا کر اپنے منفی پالیسیوں کو بھر پور تقویت دے رہے ہیں پاکستان کے تمام سول ادارے عسکری طاقت سے مرعوب ہو کر ان کے منفی سرگرمیوں کو تحفظ فراہم کر کے اپنے فرائض سے مکمل رو گردانی کا مرتکب ہو رہے ہیں بلوچستان میں جاری فوجی آپریشن بلوچ نوجوانوں اور خواتین کی جبری کمشدگی اور مقامی اور عالمی میڈیا کی مکمل خاموشی آزادی صاحب صحافت کے اصولوں کے منافی ہے بلوچستان گزشتہ کئی دہائیوں سے مکمل میڈیا بلیک آؤٹ کا شکار ہے مقامی میڈیا بلوچستان میں فوجی آپریشن اور جبری گمشدگی کے واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوتے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حوالے سے مکمل خاموشی کا مظاہرہ کر رہی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے دھمکیوں سے مرعوب ابلاغیات کے ادارے بلوچ نسل کشی میں ریاست کے ہمنوا بنے ہوئے ہیں ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان صحافت کے لحاظ سے خطرناک ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے جہاں صحافیوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں اور کئی بلوچ صحافی ماروائے عدالت کیے گئے جس میں حاجی رزاق بلوچ لالا حمید بلوچ جاوید نصیر رند رزاق گل الیاس نظر اور دیگر شامل ہیں ترجمان نے اپنے بیان کے آخر میں انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بلوچستان کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے اصل حقائق کو دنیا کے سامنے آشکار کریں تاکہ ریاست کے اصل کارنامے دنیا کے سامنے اجاگر ہو سکیں ریڈیو زرمبش بلوچستان کی آواز کی گونج ہے لیکن ہم اپنی یہ بھی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اپنے سامہین کو دنیا بھر کے آلات سے باخبر رکھیں خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حکیم بلوچ بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جین بلوچ نے نامعلوم مقام سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کاہان میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ترجمان نے کہا کہ گزشتہ شب بلوچ سرماچاروں نے کولو کے علاقے کہان میں واقع ایف سی قلعے پر خود ہتھیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں دشمن فورسز کو شدید مالیوں جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا جی بلوچ نے کہا کہ بی ایل حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اور پاکستانی فورسز پر ہمارے حملے بلوچ سرزمین کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ اپنے بیان میں تمپ میں فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ ریپبلکن آرمی کے سرماچاروں نے کیچ کے علاقے تمپ کلاو کراس کے مقام پر قائم فوجی چوکی پر راکٹوں اور خودکار کار ہتھیاروں سے حملہ کیا اس حملے کے نتیجے میں فورسز کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے دوسری طرف تمپ میں ہی سول اسپتال پر قائم چوکی پر ہمارے سرماچاروں نے دو راکٹ فائر کیے جس سے فورسز کو جانی نقصان پہنچا سرباز بلوچ نے کہا کہ بی آر اے کی کاروائیاں ایک آزاد بلوچ ریاست کے قیام تک جاری رہیں گی کیچ میں فورسز کا کاپریشن جاری گھر گھر تلاشی لی گئی ایک شخص فورسز کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ریڈیو زرمبش کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ضلع کیچ کے علاقے بر میں فورسز نے آج صبح آپریشن کا آغاز کر دیا دوران آپریشن فورسز نے علاقے کو معاشرے میں لے کر گھر گھر تلاشی لی فورسز نے دوران آپریشن ایک شخص کو گرفتار کر کے بعد نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا جس کی شناخت نسیم الصالح محمد کے نام سے ہوئی ہے فورسز کی جانب سے خواتینوں بچوں کو تشدد کر بنانے اور گھروں کی اشیاء توڑنے کی بھی اطلاعات ہے فورسز کی جانب سے خواتینوں بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانے اور گھروں کی اشیاء توڑنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کونسل کی جانب سے محمد صادق ولد محمد عمر کی بازیابی کے لیے ایک آن لائن پٹیشن داخل کی گئی ہے نوجوان طالب علم محمد صادق کو پاکستانی فورسز نے مشقے سے چھبیس اگست دو کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے لیکن گرفتاری کے بعد انہیں جلد ہی رہا کر دیا گیا تھا مگر اگلے ہی دن یعنی ستائیس اگست دو کو ان کو ایک دفعہ پھر گرفتار کر کے لے گئے جس کے بعد وہ تا لاپتا ہے لات کے مطابق طالب علم محمد صادق کی بازیابی کے لیے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کاؤنسل ہانگ کانگ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ طالب علم کی بازیابی کو عمل میں لائیں بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کراچی زون کا جنرل باڈی اجلاس منعقد کیا گیا اجلاس کے خوا... مہمان خاص مرکزی سیکریٹری جنرل غنی بلوچ دے اور اجلاس میں مختلف ایجنڈوں پر بحث مباحثہ کیا گیا جبکہ نئی زونل باڈی کی تشکیل بالاج برکت صدر اور تسمیہ بلوچ جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے بالاچ برکت صدر اور تسمیہ بلوچ جنرل سیکریٹری منتخب ہوئی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی سیکریٹری جنرل نے کہا کہ تعلیم ہی انسان کی ترقی کا زینہ ہے جس پر چڑھ کر ہی ہم اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں اور انسانیت کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں آج کے جدید دور میں تعلیم کی اہمیت سے کوئی بھی باشعور افراد انکار نہیں کر سکتا اس لیے بلوش طالب علم اپنی صفوں میں تیاد پیدا کر کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیمی میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کریں اور قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں بلوچستان مختلف واقعات میں تین افراد جان بحق سات زخمی فاروق علی و جان عمر بائیس سال سکنا فیصلٹان کوئٹہ نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ایک دوسرے واقعہ میں کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ پر حادثے میں تین افراد زخمی ہو گئے ضلع مستنگ میں روڈ حادثے میں تین افراد زخمی ہو گئے دراسنا ضلع پنجگور میں دازی مین ہائی وے پر دو موٹر سائیکل سواروں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بہک اور دو زخمی ہو گئے پشین اتفاق اڈا کے سامنے مزدہ گاڑی کی ٹکر سے نو سالہ شکیب الرحمان ولابدالرحمان ساکن پشین کلی مچان جاں بہک ہو گئے سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران پولیس اور رینجرز نے گھر واپس آنے والے شہریوں سے متعلق جماع رپورٹ جمع کرائی سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران پولیس اور رینجرز نے گھر واپس آنے والے شہریوں سے متعلق رپورٹ جمع کر آئی جس کے مطابق قیمہ سے لاپتہ تیرہ شہری گھر واپس آ چکے ہیں جسٹس نحمت اللہ نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کی کوششوں سے شہری گھروں کو لوٹ رہے ہیں عدالتالیہ نے دیگر لاپتہ شہریوں کو بازیب کرا کر دس اکتوبر تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا پاکستان میں صحافت شدید پابندیوں کا شکار ہے سی پی جے صحافت کے بین الاقوامی ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے کہا ہے کہ پاکستان میں ذرائع ابلاغ کی نگرانی کا ماحول دھیرے دھیرے مگر مؤثر انداز میں سیلف سینسرشپ کی طرف بڑھ رہا ہے اس سلسلے میں ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں پاکستان کے متعدد صحافیوں کے انٹرویو شامل کیے گئے ہیں رپورٹ میں سی پی جی کا کہنا ہے کہ ان انٹرویوز سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں صحافت شدید پابندیوں کا شکار ہے تاہم رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں پہلے کی نسبت اس سال صحافیوں کے قتل اور ان پر تشدد کے واقعات خاص سے کمی واقع ہوئی ہے سے قبل پاکستان کا شمار ایسے ممالک میں کیا جاتا تھا جو صحافیوں کے لیے انتہائی خطرناک سمجھے جاتے ہیں سی پی جے کے مطابق فوج صحافیوں کو بعض علاقوں میں جانے سے روکتی ہے انہیں برائے راست بال طور پر دمکایا جاتا ہے اور بعض معاملات کی رپورٹنگ سے بعض رکھنے کے لیے ان کے خلاف تشدد کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے سی پی جے کا کہنا ہے کہ اس نے فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کو ای میل کے ذریعے ایک تفصیلی درخواست بھیجی ہے لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے میجر جنرل آصف غفور سی پی جے کے مشن کے دورہ پاکستان کے دوران اس سے ملاقات کرنے پر بھی رضامند نہیں ہوئے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک مسلح شخص نے مختلف مقامات پر فائرنگ کر کے پانچ افراد کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی ہے حکام کے مطابق فائرنگ کے واقعات بدھ کی شام لاس اینجلس سے 145 کلومیٹر پینتالیس کلو میٹر شمال میں واقع بیکرس ویل نامی شہر کے ایک گھر اور کاروباری مرکز میں پیش آئے علاقہ پولیس کے شرف ڈونی ینگ بیلٹ نے ایک مقامی ٹی وی کو بتایا ہے کہ فائرنگ کی وجوہات تاحال واضح نہیں اور واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے پولیس نے فائرنگ کرنے والے شخص کی شناخت بھی تاحال ظاہر نہیں کی ہے البتہ یہ بتایا کہ مرنے والوں میں مسلح شخص کی بیوی بھی شامل ہے آج کی نشریات کا اختتام یہیں پر بلوچستان سے ریڈیو زرمبش کو سنتے رہیے آپ کی معاونت ہی ہماری کامیابی کا ضامن ہے